سنا ہے کہ بعض مبارک راتوں میں مرنے والے کا قبر میں حساب کتاب نہیں ہوتا کیا وہ شخص دیدار مصطفیٰ سے بھی محروم ہو جائے گا اصل میں یہ جو لفظ ہے کہ حساب نہیں ہوتا بھائی میرے حساب تو ہی قیامت میں قبر میں تھوڑی حساب ہوگا حساب تو قیامت ہی میں ہوگا البتہ اس سے باس جو ہے من ربوں کا تیرا رب کون ہے ان راتوں میں یا جمعے کی شب میں مرنے والے پر اللہ قبارت و تعالیٰ یہ تمام منزلیں آسان فرما دیتا ہے اور حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ مرنے والا مومن اور مسلمان ہو تو اسے نبی کریم علیہ السلاط و اسلام کا دیدار ضرور ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ قبار